بے شک وہ جو آمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہکے کے ہوئے